بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں لا أعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے وَلَا عابدٌ مَّا عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں وَلَا أَنتم مَّا أعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں لَكُم دِينُكُم تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر